جہان گو میں ہر طرف بس آ شام موکل جان گ رنگ ببو در دل پایا سرت مگر ہیں مو کے سونے گر مل پا وہی a uh -huh. तो go عارفِ سفر نامہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ منشر میں فرماتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں تصور کا مذاق پڑھاتے تھے کہ تھانہ بھون میں کیا ہوتا ہے وہاں جانے سے کیا ملتا ہے وغیرہ ایک دن مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھ دیا کہ مولانا کب تک علم کے مطالعے میں رہو گے قال راہ ر گزار مرد حالش پیشے مرد کامل پامالش قال یقول کی تعلیم کب تک نکالتے رہو گے اپنی علت نکالو جاؤ کسی مرد کامل کے سامنے اپنے کو بنا کر دو یہ خط پڑھتے ہی ان کے دل پر چوٹ لگ گئی وہ سید سلیمان ندوی جن کے علم کا بلغلہ شرق و غرب میں مچا ہوا تھا شرف و हुआ میں और ہوا تھا اور ہندوستان کے उनका کے نزدیک ان کا بہت بلند مقام تھا تھانہ بھون آیا ایک ہی منزل اٹھائی ہوگی بلو مت کی بات سنی اور رونے لگے کہ آ ہم سمجھتے تھے کہ ہم آگے ہیں لیکن آج معلوم ہوا کہ پاس گئے اور روتے ہوئے یہ شعر کہے جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شو باطل ہوا آج ہی پایا مزہ قربان میں جیسے پورا آج ہی نازل ہوا اور چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شہر بھی رندوں میں اب شابل ہوا مدرسہ و درس و تدریس چھوڑنے سے مراد علم کی تحصیل چھوڑنا نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ علم کو محض معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا اللہ کی محبت حاصل ہونے کے بعد علم کا مزہ ہے علم کا مزہ اس وقت ہے جب آپ معلوم, جب آپ معلوم کو معمول بنا لیں یعنی علم پر عمل نصیب ہو جائے علم کا مزہ اس وقت ہے جب آپ معلوم کو معمول بنا لیں بتائیے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے لیلا کی کبھی زیارت نہیں کی ہو مگر پروفیسر ہو گیا اور لیلا سے کبھی ملا بھی نہیں لیکن لیلا کے شہر کا جغرافیہ بتا رہا ہے کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ تو اس کی تقریر میں کیا مزہ ہوگا لیکن یہی تقریر مجنو کی زبانی سنو تو کیا ہوگا آہ جس عالم نے اللہ تعالی کی محبت حاصل نہیں کی اس کا درس قرحان اور حدیث بے قید اور بے بیروب ہوتا ہے اور ایک عالم جو اللہ اور رسول کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے اس کے درس سے اللہ پر زلزلہ تعریف ہوتا ہے اللہ والا بننے کے بعد ہی پھر ممبر ممبر ہوتا ہے اور سجدہ سجدہ ہوتا ہے ملا علی قاری نے میرک شرح نشکات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم جو محتی اور محدث بھی تھے انہوں نے ایک شعر سے کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں شیخ نے دیکھا کہ ان کے اندر تک پیازہ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ آپ کو ایک سال کا میں رہنا ہوگا واضح نہیں کہہ سکتے حدیث نہیں پڑھا سکتے فتویٰ نہیں دے سکتے یہاں تک کہ اس وقت کے بعض علماء اور ایسے فتوا نے ان کو خوب ان کا فتویٰ دیا کہ یہ کیسا شیخ ہے جس نے سب کچھ چھڑا دیا لیکن وہ عالم مخلص تھے انہوں نے پہچان لیا کہ میرا شیخ اللہ والا ہے ایک سال کے بعد شیخ نے اجازت دی کہ جائیے تقریر کیجیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی تقریر میں تمام سامعین صاحب نسبت ہو گئے اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیسہ رحمۃ العلیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ذکروں کے علاوہ سے اپنے دل کا مٹکا بھر لو جب بھر کب جھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال امت کو دو اگر اپنا ہی مٹکا خالی ہوگا تو کیا دو گے دیکھو کانپور میں حکیم الامت نے تقریر کی جس میں میرے شہر بھی موجود تھے تقریر کرتے کرتے حکیم الامت نے زور سے نعرہ مارا ہائے انداز اللہ اور بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے حضرت حاجی صاحب کا نام کیوں لیا تو فرمایا کہ دل میں برق وقت اتنے علوم آئے کہ دل تشقت سے بھر گیا کہ راہ حاجی صاحب کے سے اتنے مضامین آ رہے ہیں ورنہ اگر کتب خانے کا کتب خانہ پڑھ لیتا تو ایسے مضامین کی آمد نہ ہوتی ایک بار مظاہر علوم کے علماء ہے حضرت حکیم علومت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے علم میں اتنی برکت کیوں ہے کیا آپ کتب کینی زیادہ کرتے ہیں فرمایا کہ ہم نے کتابیں وہی پڑھی ہیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں مگر ہم نے بینی سے زیادہ قطب کی ہے قطب نانے اول اللہ کی صحبت اٹھانا بڑے تاثر قطب علم دین حاصل کرنا تو ضروری ہے ورنہ آدمی جاہل رہتا ہے علم دین کے سونے پر کی سحبت کا سہاگا لگنے سے اس پر نکھار آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکاوے کی باتوں پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنی مناسبت کا کوئی مربی اور شہر تلاش کرے ان سے باضابطہ اصلاحی تعلق کرے اور ان سے کوئی ذکر پوچھ لیجیے حقیم علومت فرماتے ہیں کہ شہر کے پاس رہنا ایسا ہے جیسا آگ کے سامنے بیٹھنا لیکن جب وہاں سے دور بیوی بچوں کے پاس جاؤ گے ٹھنڈے ہو جاؤ گے اس لیے فرمایا کہ شہر سے ذکر کا کشتا لے لو تو شہر سے دور جا کر بھی گرم رہو گے فرمایا کہ جیسے حکیم اجمل خان ململ کا پاری کشتا پہن کر جاڑے میں دلی میں ٹانگے پر بیٹھ کر ایک گھنٹہ فجر سے پہلے پوری دلی کی سیر کرتے تھے کیونکہ وہ کشتا کھاتے تھے تو فرمایا کہ اللہ کے نام کا کشتہ سیکھ لو تو شہر سے دور ہو کر بھی اپنے ملکوں میں اپنے گاؤں میں گرم رہو گے یعنی ایمان و عمل کے ساتھ رہو گے بس چالیس دن شہر کے یہاں رہ کیجیے پھر فتو کی دعوت کرتے رہنے اور ذکر کر کے ذکر کے پابند رہیے ان اللہ تعالی اللہ کی محبت میں سرگرم رہیں گے مضب کا میں محبت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبت کے اعمال کی توفیق حاصل کرنے کا طریقہ اہم اللہ کی محبت ہے گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اسی دعا سے متعلق تھا کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگی اس پہ شادمایا کے حکم سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اور محبت کے اعمال کی توفیق حاصل کرنے کا طریقہ اہل اللہ کی محبت ہے اب کتنی محبت ہونی چاہیے حدیث میں آگے محبت کے حدود اربار بیان ہوئے ہیں جب کوئی زمین خریدتا ہے تو اس کی حدود متعین ہوتے ہیں کہ مشرق میں اتنی مغرب میں اتنی ہے بخاری شریف کی اس حدیث میں اگلی جو عبارت ہے اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے حدود اربار کو متعین فرما دیا اللہ مجار حکب کا اللہ مجھ کو اتنی محبت دے دے کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہو جائے بس جو جان سے زیادہ اللہ کو پیار کرے گا کیا وہ آنکھیں خراب کرے گا بندہ آنکھ کس کے لیے خراب کرتا ہے دل کو خوش کرنے کے لیے جب دل و جان خدا پر فدا کر چکا تو نفس سے کہے گا کہ اے نفس میں تیری بات نہیں سنتا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا جو مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے ہر گناہ چھوڑنے کا یہی اعلیٰ مقام ہے بس اس محبت کو حاصل کر لیجیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا راستہ آسان ہو جائے گا من نفسی کے بعد فرمایا و من اہلی اپنی جان کے بعد پھر بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے لہذا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اہل و حال سے بھی زیادہ آپ ہمیں محبوب ہو جائیں کیونکہ اگر آپ بیوی سے کہیں کہ میں اکیس دن کے لیے اپنی اسلام اور تربیت کے لیے کراچی جانا چاہتا ہوں تو بیوی کہے گی کہ مجھے تو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں میں اکیلی نہیں رہ سکتی اور اگر آپ کہیں کہ میں دبئی کویت یا مسقط جانا چاہتا ہوں تاکہ خوب کماؤں اور پانچ دس لاکھ ریال لے آؤں اور تمہارے لیے مکان اور زیورات بنا دوں اور بیٹیوں کی شادی کر دوں تو وہ بیوی کہے گی کہ پھر دیر کس بات کی اگر جانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو میرا لیبر حاضر ہے اسے بیچو یا آخر کس کام آئے گا تو دوستو دنیا کے کاموں میں بیوی بچے حائل نہیں ہوتے لیکن اللہ کی محبت میں پانچ دفعہ حائل ہو جاتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے دے کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ سے اللہ کی محبت اپنی جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ مانگنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں وَمِن اور شدید یاس میں یاسے کو پانی سے جو محبت ہوتی ہے اے اللہ اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما حضرت حاجی صاحب نے اپنے شیر میں اس حدیث کا گویا ترجمہ کر دیا یا چاہے جیسے آبے ہاں سب کو تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مشکو ہو پیاسا چاہے جیسے آبے سرد ہو تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مشکو ہو بتائیے شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جو مزہ آتا ہے جب اس سے بڑھ کر مزہ دیگر تلاوت میں آئے گا تو کوئی چھوڑے گا اللہ کا نام پھر کوئی کرے گا گناہ یہ جو سستی اور है। ہے گناہوں کا ارتقاب ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قلب میں وہ بات نہیں ہے ورنہ بتائیے شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رگ رگ میں جان آ گئی اسی لیے سہور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت جان سے زیادہ اہم سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مانگی تو اس وقت بیان, اس وقت بیان میں والذین امانوں اشد اللہ سے اللہ تعالی کی عشق محبت کی مطلوبیت بیان ہوئی یعنی کتنی محبت مطلوب ہونی چاہیے میری یہ محبت کیسے حاصل ہو اس کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ سے مدد مانگیے اہل اللہ سے محبت کیجیے کا بتاتا ہے کہ سوال کیجیے اللہ سے اللہ کی محبت کا اور حکم بتاتا ہے کہ کسی اللہ والے پر جان دے دیجیے اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے درد مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے درد پہ مرنا اللہ پر مرنا آتا ہے کسی مرنے والے کی صوبت سے اللہ پر مرنا آتا ہے کسی مرنے والے کی की سے جو اللہ پر فدا ہو رہا ہو اس پر فدا ہونے سے اللہ پر فدا ہونا آتا ہے سجدے میں میرے شہر اتنا روتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آج تک ان کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور تیسرا جزو محب عملی محبت اہر اللہ کی صحبت سے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور اعمال کی توفیق بھی ہو جائے گی بس اس وقت تک سانس نہ لیجئے جب تک اتنی محبت حاصل نہ ہو جائے جانی اپنی جان سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کے نام میں مزہ آنے لگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نے اپنی محبت ایسی نصیب فرما دے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ اور اپنے لویال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ آگ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی خصوصاً بد نگاری سے بدگمانی سے اور غیبت سے اور عزد سے اور دنیا کی حیث و نارج سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر پائے اور بنا تو قبر میں کام تو سنی ہمارے پاس دوست یا ان کے گھر والے بیمار ہیں اللہ پاک منصف کو شبائے کام عجم رقع کرنا ہے اور جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ہے اللہ ان کو آسان حلال اللہ تدریس نصیب کرنا اور جی تمام ہمارے دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو آصد حسن میں کامیابی نصیب اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ